الحمد للہ رب صدق الله مولانا العظیم وصدا کا رسوله نبی الكريم الرف هوہی اللهم نوّر قلوبنا بالقرآن وزيّن أخلاقنا بالقرآن استغفرنا لجناتنا بالقرآن وتجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وامرا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 محبوب رب عالمی برآمد جان عالم تراہم تراہم نہ آخر رحم تلع محرومہ چرا فارغ نشینی بروں عور سرز بردے یمانی کے روح تست سب زندگانی ادیم طائف نے پاکن شراق کا رشتہ اے جہاں اے ماکن چھ بادشاہ گر کو نی سوں نگاہ ہمیشہ غلط نہ باشتا رہے گا یا رسول اللہ نگاہ صد ہزاراں جبرئیل اندر بشر پہلے حق سونگ بنی یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بہر غم میں مغرقی اشکا لنا یا صاحب الجمال و یا سید الشر مم وجہ کل منی لقدن قمر لا یم کے نسنا کما کا از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر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 رب کے محبوب دانائے ویور مال کے رقابے و من فخرے اجم والے کون مکان سیاہ لا مکان سید دے ان سرورے لالا رخان نی رے تاباں سر نشین محبشاں ماہ خوباں شہن حسینہ تطمائے دوراں سر خیلے زہر جمالہ جلوائے صبح اضل نور ذاتِ لم یزل باعث تقوین عالم فخر و بنی عالم نیر بطح رازدار ما اوہا شاہد ما طبا صاحب علم نشر معصوم آمینہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں عرادتوں اور محبتوں کا اخراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، زوی الحتشام معزز محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ برس رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ المبارک کو حقوق والدین کے عنوان سے کچھ گفتگو آپ لوگوں کے گوش گزار کی گئی تھی اور آج حقوق اولاد کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلیمت الحق جاری فرمائے اولاد اللہ تعالیٰ جلا شاہ نبو کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی آرزو اور تمنا ہر شخص کے سینے میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اولاد لیے تڑپتے لوگوں کی کہانیاں بیان فرمائی حضرت حنہ جو کہ حضرت عمران کی بیوی تھی اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی کام کاج میں مصروف ہیں کہ کیا دیکھا کہ صحن میں اگے ہوئے درخت پر ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے چڑیا نے بچے نکالے ہوئے ہیں اور باہر سے دانہ دنکا لا کر بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے حضرت ہنّہ اولاد کی دولت سے محروم تھی یہ منظر جب آنکھوں کے سامنے آیا تو کلیجہ پھٹنے لگا فوراً ہاتھ اٹھائے ارض کی مالک جانوروں کے بچے اور وہ ان سے پیار کرتے ہیں اگر مجھے اولاد مل جائے میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کروں گی بیت المقدس کی خدمت پر مامور کر دوں گی اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کی صدا سن لی دکھی ہوئی آواز عرش تک پہنچی حضرت حنہ حمل سے ہو گئی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عمران انتقال کر گئے حضرت حنہ نے جب جنم دیا تو وہ بیٹا نہیں تھا بیٹی تھی پریشان ہوئی کہ بیت المقدس کے لیے میں اس کو وقف کیسے کروں وہاں تو مرد ہیں پریشان ہوئی قرض کی مالک میں نے تیری بارگاہ میں جو نظر مانی تھی میں اس کو کیسے پورا کر سکوں تو کہا ورنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے جو تو جٹی دی اس کا نام مریم رکھا اور یہ بیٹی ایسی ہے اس جیسے تو بیٹے بھی نہیں ہیں اب حضرت علیہ السلام جو کہ جلیل القدر نبی ہیں اور رشتے میں حضرت مریم سلام اللہ الحا کے خالو لگتے ہیں ان کی کفالت میں حضرت مریم کو دے دیا گیا اور بیت المقدس کے ایک حجرے میں وہ عبادت میں مصروف ہو گئی عورت ذات ہیں حضرت ذکر یا ان کی حفاظت پہ ان کی دیکھ بھال کے لیے معمور ہیں جب کہیں جانا ہوتا ہے تو باہر سے دروازہ لگا جاتے ہیں واپس آ کے دروازہ کھول کے بیٹی کی ضروریات کھانے پینے کی ساری باہم پہنچاتے ہیں ایک دن دروازہ بند کر کے گئے واپس آتے ہوئے دیر ہو گئے بڑا پریشان ہوئے لیکن جو ہی آ کے تالا کھولا واجہ دا اندہ کا۔ تو دیکھا کہ بے موس میں پھل پڑے ہوئے ہیں کہا اللہ یا مریمو اننا لاکہ حاضر کہا اے یہ پھل کہاں سے آئے کہا یہ پھل مجھے میرے اللہ نے دیا ہے اور وہ جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا فرماتا حضرت زاکریہ علیہ السلام کے ہاں بھی دولت اولاد نہیں تھی نناننے سال اور ایک روایت میں ایک سو بیس سال عمر ہو گئی تھی اور ابھی تک اولاد نہیں تھی عمر ایسی تھی کہ اب امید بھی نہیں رہی تھی لیکن جب مریم میں بے موسم پھل دیکھے تو فوراً ہاتھ اٹھا لیے دعا زکریہ ہاتھ اٹھائے اور ارز کی رب حبلی مل کا تن اے اللہ جب تم مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے میری عمر کے شجر پہ اولاد کے آنے کا من بیت چکا ہے لیکن اپنی بندی کو بے موس میں پھل دینے والے اللہ مجھے بھی اولاد عطا کر دے ضروریت طیبہ عطا کرتے اب جب انہوں نے دعا کی دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا عرش تک جان پہنچی اللہ تعالیٰ جل شاہ نے حضرت زکریا کی دعا کا جواب دیا فنادت فرشتوں نے ندا اس حال میں کہ وہ ابھی اس محراب میں ہجرے میں دعا مانگ ہی رہے تھے ابھی ہاتھ بھی منہ پر نہیں پھیرے تھے تو کیا ندادی اے زکریا تمہیں مبارک ہو ہم تمہیں حضرت کی بشارت عطا کر تو اولاد کے لیے امدیا علیہ السلام کی تڑپ ان کی آرزو ان کی تمنا قرآن مجید کے اندر جا بجا موجود ہے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں اولاد مانگنا اولاد طلب کرنا یہ مسنون ہے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اولاد کے حقوق کیا ہیں علما فرماتے ہیں ایک حق اولاد کا ایسا ہے جو ان کی پیدائش سے قبل ہے عرب کا ایک بہت بڑا دانشور ابو الاسود اسود ایک دن اپنی اولاد کو کہنے لگا کہ قبل بیٹو میں نے تمہارے اوپر احسان کیے جب تم چھوٹے تھے جب تم بڑے ہوئے اور اس وقت بھی میں نے تمہارے اوپر احسان کیا جب تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ابوال اسود ادا کو اس کے بیٹے کہنے لگے جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو اس وقت آپ نے ہمارے اوپر کیا احسان کیا تو اس نے کہا میں تمہارے لیے ایسی ماؤ کا انتخاب کیا جن ماؤں کی وجہ سے تمہیں گالی نہیں دی جاتی میں ایک شاعر تھا اور شاعر کی طبیعت میں حسن کی طرف رجحان اور میلان ہوتا ہے میں چاہتا تھا کہ مجھے خوبصورت عورت ملے لیکن میں نے جب بیوی کی تلاش کی تو ایک خوبصورت عورت کے حوالے سے میں نے تلاش جاری نہیں کی بلکہ میں نے سوچا میں اپنے لیے ایسی بیوی تلاش کروں جو کل میرے بچوں کی اچھی ماں ثابت ہو سکے تو میں نے یہ وہ احسان ہے جو تمہارے اوپر تمہارے پیدا ہونے سے قبل کیا ہے اور میں نے عراق کی بہترین عورتوں سے نکاح کیا تاکہ تمہارے لیے وہ بہترین ماں ثابت ہوں تو اولاد کے حصول سے قبل ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا یہ اولاد کا پہلا حق ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگے ہوئے سبزے سے بچو صحابہ نیرز کی حضور گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگا ہوا سبزہ کیا ہے آپ نے فرمایا المرعہ تلحسناؤ فی منبت السور وہ ایسی عورت ہے کہ جو برے گھر میں ہے لیکن حسن و جمال میں بہت آگے ہے اور تم اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کو اختیار کر لو لیکن اس کا نصب اور حسم ٹھیک نہ ہو کل تمہاری اولاد اس کی تربیت کی گود میں آنی ہے تو وہ تمہاری اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکے گی لہذا تم گندگی کے اوپر اگنے والے پودوں سے اگنے والے سبزے سے اجتناب اور پرہیز کرو تو اپنی اولاد کے لیے ان کی پیدائش سے قبل اچھی ماں کا انتخاب کرنا یہ مستحب ہے آپ نے علماء کی زبان سے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ہر تمہارے فاروق گشت کرتے رہتے لوگوں کے حالات معلوم کرتے رہتے ایک دن ایک عورت اپنے بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا لو تو بیٹی نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی شامل نہیں کرنا کہا امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے رب العالمین تو دیکھ رہا ہے تو اس بیٹی کی یہ ادا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہو کو پسند آئی اور اس بیٹی کو پیغام نکاح بیچا اپنے بیٹے حضرت آصم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پھر اس خاتون کی شادی حضرت آسم بن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور اس سے اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی اور اس بیٹی سے ایک بیٹا ہوا جس کو دنیا حضرت عمر بن عبد العزیز کے نام سے یاد کرتی ہے تو اچھی ماؤں کی گود میں اچھے بچے پلتے ہیں اس لیے والدین کے جو فرائض ہیں ان میں سے پہلا فرض اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کیا جائے آقا کریم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح چار وجہ سے اس کے حسب النسب کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے فرمایا تم عورتوں کے ساتھ نکاح ان کے دین کی وجہ سے کرو اگر مائیں دیندار ہوں گی تو کل بچے بھی دیندار ہوں گے اور اگر مائیں دین بےزار ہوئی تو بچے دین سے کوسوں دور ہوں گے اس لیے اپنی آدھ کا پہلا حق یہ ادا کرو کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرو جب اللہ اولاد کی دولت سے مالا مال کرتے بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں بیٹا بھی رحمت اور بیٹی بھی نعمت خدا بندی کسی پر منہ نہیں بسورنا چاہیے اور جاہلیت کے زمانے میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا اور بیٹی کے پیدا ہونے پہ سوگ منایا جاتا اور اس کو زندہ قبر میں گاڑ دیا جاتا آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ قتل عام دوبارہ شروع ہو گیا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کر کے اگر بیٹی ہو تو اس کو ضائع کروا دیا جاتا ہے تو یہ بھی قتل ہے بیٹیوں کا زمانہ جہلیت کی طرح بیٹی ہو یا بیٹا ہو دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور دونوں پر اظہار مسرت کرنا چاہیے مبارک مبارکباد تہنیت کا پیغام دینا چاہیے اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور جب بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے کان کے اندر اذان کہی جائے دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں میں ایک کہنا نماز والی اذان اور اکامت کہنا یہ مصنون ہے اس طرح سے کہ اذان دینے والا با ہو اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو اور بچے کا دایاں کان پہلے سامنے کیا جائے پھر اس کے بعد بایاں کان سامنے کیا جائے اور اس کے اندر اذان پڑی جائے تاکہ بچے کے کانوں میں سب سے پہلی آواز اگر پہنچے تو وہ اللہ اکبر کی آواز ہو بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے جس ماحول میں بچے کی ولادت ہو رہی ہے جو خدمت گزار دایاں اور جو وہاں لوگ موجود ہیں ان سے بھی کہا جائے کہ کوئی آواز سب سے پہلے اس کے کان میں نہ پڑے دائی کی آواز مبارکباد کی آواز کوئی آواز نہ پڑے سب سے پہلی آواز اگر بچے کے کان میں پڑے تو وہ اللہ اکبر کی آواز پڑے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کلو مولودی یو لد الفطر آبا واہو یو حو دان ہی اور یو اور یو ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان کے اندر اللہ اکبر کی صدا پہنچے وہ جان جائے کہ میں حضور کے غلاموں کے گھروں میں آیا ہوں اور حضور کی غلامی مجھے نصیب ہوئی ہے اور آج ماہرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ پہلی آوازیں بچپن میں جو بچے کے کانوں میں پڑتی ہیں اور وہ ان کا فہم نہیں رکھتا لیکن اس کے باوجود ساری زندگی وہ ان آوازوں سے مانوس رہتا ہے اور اس کے اثرات اس کے دل میں اترتے ہیں تو بچے کے کانوں میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کی اور حضور علیہ السلام کی گواہی کی آواز پڑے پھر بچے کو تحنیق دینا گھٹی جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی مسنون ہے موجودہ دور میں کچھ ڈاکٹر اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ٹی کے جو فوائد ہیں اس پر بھی ماہرین نے گفتگو کی ہے اس سے بچے کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں اور بچہ فسی ہوتا ہے وہ شہد یا کھجور لے کے بچے کے تالو پر اس کو مل دیا جائے اور منہ میں اس کو پھیلا دیا جائے اور اگر کوئی اچھا اور نیک آدمی گھٹی دے تو یہ ایک اچھی اور نیک فال ہے بچہ جب سات دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کرنا مصنون ہے بچے کے لیے دو جانور اور بیٹی کے لیے ایک جانور وہی شرائط جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں ان کے ساتھ اس کو عقیقہ کر دیا جائے اور عقیقے کا جو گوشت ہے کوشش کریں اسی نہ توڑیں بلکہ اس کو کچا تقسیم کر دیں اگر اس کو پکا کے بھی تقسیم کریں گے تو یہ بھی شرم درست اور جائز ہے بچے کے سر موڈ دیے جائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس کی قیمت راہ خدا میں خیرات کی جائے اور جو بال ہیں آیا نہ کیے جائیں کسی گندگی کے ڈھیر پہ نہ پھینکے جائیں بلکہ ان کو کسی پاکیزہ جگہ پہ دفن کر دیا جائے یہ صرف بچے کے بالوں کا مسئلہ نہیں ہر انسان کے بال ہوں یا ناخن ہوں یہ انسان کے جسم کا جز اور حصہ ہیں ان کو کٹوا کے یوں ہی نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ یہ انسان کی عزت اور تقریب ہے کہ اس کو کسی پاک جگہ پہ رکھنا چاہیے یا دفن کر دینا چاہیے اس کے بعد بچے کے ختنے ساتھ دن کرنا یہ بھی مصنون ہے بچہ کمزور ہو تو اس کے خطنوں کا وقت آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے لیکن علما نے یہ تصریح کی ہے کہ بلوغت سے قبل قبل ختنے کر دیے جائیں اس لیے کہ جو پردہ ہے وہ واجب ہے اور ختنے مسن ہیں تو سنت ادا کرنے کے لیے ایک واجب توڑنا پڑے گا اگر بلوغت کے بعد ختنے کیے لہذا بلوغت سے قبل قبل جب چاہیں آپ ختنے کر دیں گے لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتویں دن ختنے کر دیے جائیں ہاں اگر کوئی شخص اسلام لاتا ہے بلوغت کے بعد تو اس کے ختنے اسی وقت کیے جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سال کی عمر میں تھے کہ جب ختنوں کا حکم آیا تو آپ نے بسولے کے ساتھ خود اپنے ختنے فرمائے تھے تو عمر کے کسی حصے کے اندر بھی ختنے کیے جا سکتے ہیں اگر ختنے نہ ہو سکے ہوں پھر اچھا نام رکھ دینا یہ ساتویں دن اگر نام رکھ دیں تو یہ مسنون ہے اس سے قبل نام رکھنا بھی جائز ہے لیکن مسنون یہ ہے کہ ساتویں دن نام رکھا جائے اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا تسمو بے اسما اپنے بیٹوں کے نام نبیوں کے ناموں پہ رکھیں اور پھر فرمایا احبالاسما بہترین اور محبوب ترین اسما جو ہیں وہ اللہ کے ہاں وہ عبداللہ اور عبد الرحمٰن ہیں اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بہترین نام ہمام اور حارث ہیں حمزہ نام کی فضیلت بھی احادیث کے اندر موجود ہے اور یہ بھی اشار فرمایا تسمو بے اسمی میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو اور علماء نے اشار فرمایا جس دستر خان پہ محمد نام کا بچہ ہوگا وہاں بے برکتی نہیں آئے گی تو جب اللہ اولاد دے تو کسی کا نام حضور کے نام پر محمد یا احمد رکھ دینا چاہیے اور ایک حدیث کے بابرکت کلمات ہیں آقا غریب نے فرمایا اگر تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو تو پھر اس کی عزت بھی کرو اور سیرت حلبیہ کے اندر امام برہان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شان ہو آواز دے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محمد نام کے جتنے لوگ ہیں وہ اس آواز پہ دھوڑ پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں بلایا میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا ادس کریں گے مالک چونکہ ہمارا نام یہ تھا لہٰذا ہم اس پکار پہ چلے آئے اللہ شاد فرمائے گا چلو آ گئے ہو اب جنت تمہارا راستہ ہے تو اس طرح اپنے بچے کا جو نام ہے وہ بابرکت نام رکھا جائے اِنَّ مِنَ <السَّمَاء> آسمان سے آسما کی تاثیرات اترتی ہیں آج اس موجودہ دور کے اندر لوگ اس خواہش میں ہوتے ہیں کہ ایسا نام رکھا جائے جو آج تک نہ کسی کا رکھا گیا ہو اور نہ سنا گیا ہو یہ جدت کی خواہش انسان کی فطرت تو ہے لیکن لوگ اس خواہش کے تحت ایسے ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ جن ناموں کا کوئی معنی اور کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا ہے محمل الفاظ بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں صحابہ کے نام پہ نام رکھے جائیں امبیالسلام کے ناموں پہ نام رکھے جائیں پھر کچھ ناموں سے منع کیا گیا جن ناموں میں خود نمائی ہو ان ناموں سے منع فرمایا گیا جس طرح برہ نام سے حضور نے منع فرمایا اسی طرح جو دشمنانے خدا و رسول کے نام ہیں ان ناموں سے منع فرمایا گیا ان وہ نام نہ رکھے جائیں ہمارے معاشرے کے اندر کیسر اور پرویز یہ دو نام رکھے جاتے ہیں حالانکہ یہ وہ بد ہیں ان میں سے پرویز نے میرے آکا کا خط پھاڑا تھا اس لیے ایسے اگر نام سیکھے ہیں تو ان کو فوری یہ نام بدل دینے چاہیے اور اللہ اس کے رسول کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے تو اچھے نام رکھنے کی برکتیں یقیناً ظاہر ہوتی ہیں جب بچے کی عمر سات سال ہو جائے تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ مرو اولادکم بس صلات وهم ابناؤ سب اسنینہ ودربوهم علیہ وهم ابناؤ عشر سنینہ وفرقو بینہن فی المداجر فرمایا جب تمہارے بچوں کی عمر سات سال کو پہنچے تو ان کو نماز کی طرف کھینچ کے لے جاؤ انگلی لگا کر مسجد کا راستہ دکھاؤ بچیوں کے لیے گھروں میں مسلح بچھواؤ اور اگر دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو فرمایا ان کو مار کر نماز پڑھاؤ بچے کو دین کے لیے تنبیہ کرنا اس کو مارنا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے والد کو تاکید کی کہ وہ دیوار کے ساتھ کوڑا لٹکا کے رکھے اور بچوں کو اللہ سے ڈرائے یہ جو سکولوں کی دیواروں کے اوپر اب لکھا ہوا ہے کہ مار نہیں پیار یہ شریعت کی روح کے منافی ہے استاد کی مار کے اندر بھی پیار ہوتا ہے اور بچے کو وہ تہذیب سے ہے اس طرح تو بچے آوارہ مزاج ہو رہے ہیں اگر استاد کا یا والدین کا ڈر نہ ہو تو ودربوہم کے لفظ خطب حدیث میں موجود ہے کہ ان کو مارو اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر بھی الگ کر دو کیونکہ اس وقت وہ بلوغت کے پہ قریب پہنچ جاتے ہیں لہٰذا اس وقت ان کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں تاکہ ممکنہ خرابی سے بچا جا سکے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اللہ کی بڑائی کی آواز پہنچانا مصنوم ہے اس طرح جب بچہ بولنے لگے اور اس کی زبان فصیح ہونے لگے تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اس کے لبوں پہ لا الہ الا اللہ جائے کروا وہ سنے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کی سدا اور وہ بولے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی صدا اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ سکھاؤ اس کے بعد آیت القرصی سکھاؤ اس کے بعد سورہ حشر کی آخری تین آیتیں سکھاؤ اور پھر اس کے بعد فرمایا علمو رجالکم سورة المائدہ و علمو نساءکم سورة نور تو مرد ہیں لڑکے ہیں انہیں سورة مائدہ سکھاؤ اور جو لڑکیاں ہیں انہیں سورة نور سکھاؤ اور پھر آکا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو کتابت سکھاؤ الموہ الکتابہ ان کو کتابت سکھاؤ لکھنا سکھاؤ و اور ان کو تیرنا سکھاؤ وہ اس کو تیر اندازی سکھاؤ اور ایک روایت میں ہے گھوڑا سواری سکھاؤ ان کو گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرنا ان کو سکھاؤ اور فرمایا کو سوائے پاکیزہ کے کوئی اور عزت نہ دینا یہ تمہارا توفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے ہو حضرت مسجد نبی میں آئے کھجور ڈھیر پڑا ہوا تھا تو ایک کھجور انہوں نے اٹھا لی اور صدقے کی کھجورے تھیں انہوں نے پکڑ کے اپنے منہ میں ڈال لی آقا کریم حلق میں انگلی ڈال کر اس کھجور کو نکالتے ہو کہا کخن ک اور یہ تنبیہ کا جملہ ہے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے تو اولاد کو مشکوک رزق سے بھی اور حرام رزق سے بھی بچایا جائے تاکہ کل وہ اسلام کی خدمت میں وہ اولاد کام آ سکے حضرت ابو دردا کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا اول ما بیان فرماتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں ایک دن آقا کریم نے کہا ابو دردا کاہے کی جلدی ہوتی ہے عرض کرتے ہیں حضور ہمارے ہمسایوں کے گھر میں کھجور کا ایک لمبا اونچا درخت ہے جس کا جکاؤ کچھ میرے ویڑے کی طرف ہے اور آج کل ٹھنڈی ہوائیں مدینے میں صبح و سلامی دینے آتی ہیں کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے کچھ کھجورے ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل قبل وہ کھجورے اٹھا کے ہم سائے کے گھر میں پھینک دو کہیں میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے کھا نہ لے اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھیں ہم کہتے ہیں بڑا دلیر نکلا بچہ کے اتنے گنے کھینچ لایا اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور اس کے رزق حلال کا اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے تاکہ اس کی بہتری ہو بچے کو بہادر اور مند بنانے کے لیے والدین کو اقدام کرنے چاہیے اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کے نفسیات کے اندر بج دلی پیدا ہو بعض کا بچہ رو رہا ہے ماں کو ضروری کام ہے اور بچے کو چپ کرانا مقصود ہے تو ماں جلدی کہہ رہی ہے کہ کتا آ چپ کر جا بلی آ چپ کر جا تو بچہ وقتی طور پہ تو چپ کر جاتا ہے لیکن اس کے نفسیات کے اندر کتے اور بلی کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور میں کہا کرتا ہوں جس بچے کو بچپن میں بلی اور کتے سے ڈرایا گیا ہے وہ بڑا ہو کے شیر کا مقابلہ کیسے کرے گا اپنے بچوں کو کتوں اور بلیوں سے نہ ڈراؤ انہوں نے بڑے ہو کے محمد یا ربی کے شیر بننا ہے کر تم نے اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کی تو ان کے نفسیات کمزور ہو جائیں گے اس طرح بچوں کے لباس کا خاص خیال رکھے ہر ماں کی خواہش ہے کہ میرا بچہ بڑا خوبصورت نظر آئے لیکن کیا ہم شری لباس پہنا کر ہی اس کو خوبصورتی میں دیکھ سکتے ہیں یا کہ شری لباس کا تمام کر کے خوبصورتی میں سے دیکھ سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو چاندی کے کنگن اور سونے کی انگوٹھیاں بغیرہ پہنانا درست نہیں ہے تحفے کے طور پہ اگر لوگ دیں تو ان کو رکھ لیں سنبھال لیں کسی اور مصرف میں لے آئیں اور بچوں کو چونکہ منع کیا گیا ہے سونا چاندی پہنانا بچیوں کو پہنائیں اور بچوں کو پہنانے سے گریز کریں اور ان کا لباس جو ہے اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ تصویریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جب کہ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں جنبی کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اس لیے اس بچے سے رحمت کا فرشتہ دور ہو جائے گا اس کو سادہ لباس پہنائیں وہ لباس پہنائیں جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے جو پردہ بھی اور زینت بھی ہو اور جس سے حسن بھی جھلکتا ہو اور ظاہر ہے کہ حضور کے طریقے سے بڑھ کر اور حسن کہاں ہو سکتا ہے اللہ اکبر اپنی اولاد کو دین سے کھائیں آکا کریم علیہ السلام نے شاد فرمایا ادبو اولادکم تم سلاس خسان اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ کون کون سی ڈبے نبی یہ ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ یہ وہ توحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے ہو اب اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا پیار کیسے ڈالو گے اپنے گھروں میں حضور کے ذکر کی مجلسیں منعقد کرو محافل میلاد کا انعقاد کرو کھانا کھانے بیٹھو کم از کم پیر کے دن کھانا کھانے سے قبل درود کی مجلس سجالو اور اگر پر درود پڑھو اور اس کے بعد کھانا کھلاؤ بچوں کے دل میں صاحب درود سے پیار پیدا ہو جائے گا تو یہ والدین کی کوشش اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے دل میں حضور کا پیار بٹھائے وہ حب اہل بیت ہی اور حضور علیہ السلاط اسلام کے اہل بیت کا پیار بچوں کے سینے میں ڈالا جائے یہ سکھایا جائے اولاد کا حق ہے والدین کے ذمہ تو وہ کس طرح ہوگا اہل بیت رسول کے مناقب بیان کیے جائیں ان کے فضائل بیان کیے جائیں کتب صحاب میں اور جتنی بھی احادیث کی کتب موجود ہیں ان میں جہاں باقی چیزیں مسائل شریعت کے معاملات حلال و حرام بیان کیے گئے ہیں وہاں اہل بیت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اچھے لوگوں کے فضائل انبیاء کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور کسی چیز کا تذکرہ محبت سے ہو تو بندے کا اس کی سمت ملان ہو جاتا ہے تیسرا اس کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ چھین لو ان کے ہاتھوں سے ناول چھین لو ان کے ہاتھوں سے گانوں اور فلموں کی سیڑھیاں اللہ کا قرآن دے دو مستفی کی حدیث دے دو اسلامی تاریخ دو حضور کی سیرت کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں تھما دو ان کی خلوتوں پہ ان کی جلوتوں پہ غور کرو ان کی دوستیوں پہ غور کرو کہ ان کی دو برے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے دین بے طبقے کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا تو نہیں ہے جو دین سے انہیں دور کر دیں گے جو کہ فرمایا ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے ہر بندہ کسی سے دوستی لگانے سے قبل دیکھے کہ اس دوست کا دین کیا ہے تو اپنے بچوں کی دوستیوں پہ نظر رکھو اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھاؤ بالخصوص جو با عمل ہیں ہے اگر ان کی صحبت مل جائے تو وہ کبریت احمر یعنی سرخ گندک کی طرح ہے ان کی صحبت میں تمہاری اولاد بیٹھے گی تو دین کا رنگ چڑے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے متی اور فرما بردار ہوں گے تمہارے بھی فرما بردار ہوں گے اس لیے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ یہ وہ تحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے کے جا سکتے ہو اور اگر تم نے اپنی اولاد کو یہ نہیں دیا تو کیا دیا حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب کی ایک بات سکھانا ایک سا یعنی ساڑھے چار سیر غلہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے زیادہ فضیلت والی بات ہے نوافل کے اندر مشغول ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اور کل قیامت کے دن اولاد کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا یہاں فرمایا گیا کو انفسا کم بہلی نارا خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو کل قیامت کے دن اولاد کے بارے میں والد کو پوچھا جائے گا والدہ کو پوچھا جائے گا اور اس حوالے سے ایک اور اہم بات ہے اور وہ یہ کہ والد اور والدہ دونوں مل کر بچے کی تربیت کو ادا کرتے ہیں اس کی تربیت میں حصہ لیتے ہیں لیکن سب سے زیادہ حصہ بچے کی تربیت کے اندر ماں کا ہے اگر ماں بچے کی تربیت نہ کرنا چاہے تو باپ جو مرضی کرے تو کبھی بھی بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی اس لیے ماں کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کے اندر بہت سارا حصہ لے اس کو اپنے پاس بٹھائے وقت دے ہم بچے کو سکول بھیج دیا سکول سے تو ٹیوشن بھیج دیا اس کے بعد ٹی وی پہ بیٹھ گئے خرابی ہوگی بچوں کو نہ ماں نے ٹائم دیا نہ ماں نے ٹائم دیا اور بعد میں بچے بڑے ہو کر ماں باپ کے قریب نہیں ہوتے ماں باپ بیماری میں تڑپ بھی رہے ہوں بچے آ کے دوائی لے دینا یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا اپنا فرض نہیں سمجھتے ہیں اور وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اپنی اولاد کو آج وکریں کل تمہاری اولاد تمہیں وقت دے گی اور اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کریں جب بچوں کی بغلوں میں بال اگنے لگے تو ان کو کہو کہ ان کو کھینچنا ہے موڑنا نہیں عموماً اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندہ موڑ چکا ہو جب کہ حدیث کے اندر نطف العبت کے لفظ ہیں کہ بال کھینچنا جو ہے وہ مسنون ہے اور کھینچنے سے چند بار کھینچنے سے یہ بال ویسے ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو ترغیب دیں جب بچے کی داڑھی کا خط آنے لگے تو اسے ترغیب دیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اس کا قتل نہیں کرنا وہ بد قسمت مائیں ہیں جو بیٹوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی تیری عمر داڑی کی نہیں ہے اگر داڑی کی عمر نہیں ہے تو آئی کیسے ہے بلکہ بیٹے کو ترغیب دے اس کو سنت امام سجانے کے اس کی پیشانی چوم کر جو ہے کہے کہ بیٹا تیرا یہ حلیہ مجھے بھی پسند ہے اللہ اس کے رسول کو بھی پسند ہے تو پھر حالات کا جبر زمانے کی تند و تیز ہوائیں بچے کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا اس لیے اپنے بچے کی تربیت اس انداز سے ماں اگر بچے کی تربیت میں عملی ترب جو ہے وہ جوہد مسلسل کرے گی اور کوشش بلیگ کرے گی اور اپنے عمل اور کردار کو پیش کرے گی تو پھر بیٹا بہترین انسان بن کے دنیا کے سامنے آئے گا آپ کائنات کے اندر جتنے بھی اچھے لوگ دیکھتے ہیں ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے اگر کربلا کے تپتے ہوئے ریگ میں بائیس ہزار کے لشکر ریگ کے سامنے حسین ابن علی ڈٹا ہوا ہے تو یہ فاطمہ بنتے محمد کے دودھ کی تاثیر ہے مائی راستی ماں ہو تو بیٹا فرید الدین گنجے شکر ہوتا ہے مائی ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلان ہوتا ہے. ماں بیٹے کو درہم سیدھ رہی ہے اس کی آستین میں اور ساتھ تاکید کر رہی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بھولنا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کتنے ڈاکوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے آج کی مائیں اپنے بیٹوں کو کیا کیا درس دے رہی ہیں کن راہوں کا مسافر بنا رہی ہیں ایک وہ مائیں تھی جو اپنے بیٹے کو دولے کی طرح سجا کر رزم گاہی جہاد میں بھیجا کرتی تھی حضرت امی امارہ کی اس کہانی کو کون بھول سکتا ہے جب ان کے بیٹے حضرت حبیب بن زہد مسیلمہ قذاب کے مقابلے میں آئے اور مسیلمہ قضاب کے سپائیوں نے پکڑ کے مسیلمہ قذاب کے سامنے حضرت حبیب بن زہد کو رکھا بڑے خوبصورت تھے مسیلمہ نے کہا ایک بار کہہ دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے جس زبان سے محمد و رسول اللہ کہا ہے اس زبان سے مسلمہ قذاب کو رسول کیسے کہہ سکتا ہوں اس نے عزرت حبیب بن زید کا ایک ہاتھ کاٹ دیا پھر کہا ایک بار کہہ دو میں تجھے اب بھی دیتا ہوں. کہا میں نے پہلے نہیں کہا مومن کی تو ایک زبان ہوتی ہے جب میں نے کہا ہے محمد رسول اللہ تو پھر کیسے میں اب مسلمہ قذاب کو رسول کہہ سکتا ہوں اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا پھر کہا اب بھی کہہ دو کہا میں نے ایک بار نہیں کہا اس نے پاؤں کاٹ دیا پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا پھر آنکھوں میں نیزے چبھوئے ناک کاٹ دی کان کاٹ دی جس طرح بکری کی کھال اودھڑتے ہیں اس طرح کھال دھڑی جب حضرت حبیب بن زید شہید ہو گئے یہ بڑی دردناک کہانی تھی ان کی شہادت کی کسی نے ان کی ماں ام امارا کو آ کے بتایا کہا تیرے بیٹے کو اس دردناک انداز میں شہید کیا گیا پہلے ہاتھ کاٹے گئے پھر پٹے گئے نیزے چبوئے گئے آنکھوں میں کان کاٹے ناک کاٹا بکری کی طرح کو شہید کیا گیا تو ہوں میں نے اسی دن کے لیے تو اپنے بیٹے کو دودھ پہلایا تھا آج مجھے پتا چل گیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بامراد اور کامیاب ہوا ہے مجھے اپنے دودھ کی تاثیر کا ہو گیا یہ تھی وہ مائیں میں رات امام شافی کا تذکرہ پڑھ رہا تھا حضرت امام شافی کی ماں نے جب علم حدیث سیکھنے کے لیے مکہ سے اپنے بیٹے کو روانہ کیا دو یمنی چادریں تھی بیٹے کو کہا بیٹا لے جاؤ اور جا کے اس کو کہا اور اس بیچ لینا اور گزر اوقات کر لینا شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے ہیں کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے وہ دو چادریں دے دی امام شافی کہتے ہیں میں یہاں مدینہ شریف آ گیا علم حدیث حاصل کرتا رہا علم کا نور میرے سینے میں اترتا رہا امام مالک کی صحبتوں میں وقت گزرا جب کئی سال گئے اور علوم دینیا کی تکمیل ہوئی پس شوق ہوا کہ میں مکہ المکرمہ جاؤں اور اپنی बूढ़ी ماں کو جا کے ملوں جو میری راہ تک پک رہی ہے جس کی آنکھیں میری راہوں میں بچھی ہوئی ہیں کہتے جب میں نکلا تو لوگوں نے مجھے بڑے হাদایا دیئے یہاں تک کہ کئی اونٹ کپڑوں سے بھر گئے کئی اونٹوں پر گلہ گیا کئی اونٹوں پہ اشرفیاں تھیں اور میں پوری شان کے ساتھ مکہ تل مکرمہ کی طرف روانہ جب میں مکہ کے قریب آیا جو میری سواری مکہ تلمکرمہ کے قریب آتی چلی جا رہی ہے دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی جا رہی ہے بوڑھی ماں میرا کیسے انتظار کر رہی ہوگی اور زندگی کے کتنے سال میری ماں نے میری جدائی میں کاٹے میں ماں سے ملوں گا کیا عالم ہوگا امام شافی کہتے ہیں جب میں بھی شہر مکہ سے باہر ہی تھا دیکھا کہ میری ماں میری خالہ اور دس بارہ عورتیں مکے سے باہر میرے استقبال کے لیے کھڑی ہیں جب میں نے ماں کو دیکھا فوراً میں نے چھلانگ لگائی اونٹ سے اور نیچے اترا ماں کی قدم بوسی کی ماں نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا سر سے لے کر پاؤں تک مجھے چوما میرے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے بعد میری خالہ نے مجھے پیار کیا میری ماں ایک سمت ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ گئی مجھے اپنی ماں کے چہرے پہ افسردگی نظر آئی میں نے کہا امی کیا کہ بات ہے کہ تمہارے چہرے پہ افسردگی ہے میری ماں کہنے لگی بیٹا شافی میں نے جب تجھے گھر سے رخصت کیا تھا تو دو یمنی چادریں کل اساسا تھی میرا میں نے وہ تجھے دیا تھا میرا خیال تھا تو اللہ کے رسول کی حدیث کا نور لے کے سینے میں واپس پلٹے گا میں یہ کیا اونٹ دیکھ رہی ہوں جس کے اوپر غلہ لدا ہوا ہے جس کے اوپر پارچ لدے ہوئے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ اشرفیاں لدی ہوئی ہیں میں نے تجھے دنیا دار بنانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا میں نے تجھے محمد عربی کا غلام بنانے کے لیے بھیجا تھا امام شافی کہتے ہیں جب میں نے اپنی ماں کی یہ تڑپ دیکھی میں نے کہا امی بتاؤ میں کیا کروں کہا جو بھوکے ہیں انہیں غلہ دے دو جو ننگے ہیں انہیں کپڑے دے دو جو پیادہ ہیں انہیں سواریاں میں نے کھڑے سب کچھ لٹا دیا اس کے بعد میں ماں کے ساتھ چل دیا راستے میں میرا کوڑا گرا ایک لونڈی نے اٹھا کے مجھے دیا میری جیب میں صرف پندرہ درم رہ گئے تھے میں نے پانچ درم اس کو دیے میری ماں نے کہا شافی اب بھی تیرے پاس پیسے موجود ہیں میں نے کہا امی میں کہا دے دو میں نے وہ 15 درم اس کو دے دیے امام شافی فرماتے ہیں کہ جب میں جا کے اس جھونپڑے میں پہنچا جس جھونپڑے سے میں دو یمنی چادریں لے کے رخصت ہوا تھا تو میری ماں نے ان ریت کے ذروں پر پیشانی رکھ دی اے اللہ میں نے اپنے بیٹے شافی کو تیرے دین کے لیے وقف کیا تھا میرے پاس دو چادریں میری زندگی کا کل سرمایہ اور اساسہ تھا بیوہ عورت کے پاس یہی کل, کل کائنات تھی میں نے تیری راہ میں لٹا دی اللہ اب شافی پلٹا ہے تو اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے ہاں تیرے محبوب کی حدیث کا نور اس کے سینے کے اندر بھرا ہوا ہے اے شافی کو قبول کر لے اور اس کو دین کی خدمت کی توفیق عطا کر دے امام شافی کہتے ہیں میں جو کچھ بھی ہوں ماں کی دعاؤں کا ہوں میری زندگی پیار کا انعام ہی تو ہے تو صاحب وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز ان راہوں پہ گزارے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی وہی لوگ کامیاب اور با مراد ہیں آؤ اپنی اولاد سے ہمدردی یہ ہے کہ انہیں جہنم کے شولوں سے بچایا جائے اولاد کے لیے ماں باپ کیا نہیں کرتے سب کچھ بیچ ڈال دیتے ہیں کہ اس کا مستقبل ٹھیک ہو جائے یہ ڈاکٹر بن جائے یہ انجینئر بن جائے اپنے سارے اساتذ سے بیچ دیتے ہیں تاکہ اس کا مستقبل ٹھیک ہو جائے کس مستقبل کی بات کر رہے ہو جو دس پندرہ بیس سال کا ہے پینتالیس سال تو ایوریج زندگی ماہرین نے نکالی ہے سال لکالو. تیس سال تک پڑھتے پڑھتے گزر گئی باقی بیس سال بچے اس کو مستقبل کہہ رہے ہو اور اس کے لیے سب کچھ بیچ دیا سب کچھ لٹا دیا اس مستقبل کے لیے تو مستقبل نہ ختم ہونے والا ہے جس مستقبل کی کوئی نقطۂ انجام ہی جس کا نہیں ہے تو اس کے لیے بھی اپنی اولاد کو کیا تم نے کچھ دیا اس کو نیکی کی راہوں پہ ڈالا کیا وہ اولاد اگر حرام کماتی ہے تو جہنم کی آگ میں نہیں جلے گی اگر نماز چھوڑتی ہے تو اللہ کے کہ کہلو غذب کی وہ اولاد مستحق نہیں ہوگی تو اپنی اولاد کے اصلی مستقبل کے لیے تگ و تاز کرو اور اپنی اولاد کو دین کی راہوں پہ ڈالو ان کی انگلی پکڑ کے انہیں مسجد کا گھر دکھاؤ اپنے گھروں میں مسلح بچھاؤ سہری کے وقت اٹھ کے نوافل پڑھو تاکہ تمہاری اولاد کو تمہیں دیکھ دیکھ کے دین کی راہیں ملیں اور وہ دین کی سمت آ جائیں ان کی زندگی کے اندر قرآن کا نور آ جائے ان کی زندگی کے اندر اسلام کی بہاریں آ جائیں وہ مائیں جو اپنی اولادوں کی تربیت دین کے مطابق کرتی تھی آج ان ماؤں کے نام ہی روشن ہیں ماؤں کے نام ہی زندہ ہیں اور جنہوں نے اپنی اولادوں کو خوبصورتی میں دیکھنا تو چاہا لیکن ان کو دین نہ دیا تو مرنے کے بعد وہ بیٹے تو ان کے لیے ہاتھ دعا کا بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں آئیے میں اور آپ اپنی اولادوں کو دین کا مسافر بنائیں یہی کامیابی ہے یہی مرادی ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے دنیا آخر کی بہتریاں ہمارا مقدور کرے ادارت المصطفیٰ پاکستان والا کی جانب سے سلسلہ درس قرآن کا ملک کے طول و عرض کے اندر تقریباً ساٹھ مقامات پہ جاری و ساری ہے اپنی اولادوں کو اپنے بچوں کو درس قرآن کے اس پھیلے ہوئے وسیع سلسلے کے اندر منسلک کریں تاکہ وہ قرآن کے نور سے آگہی حاصل کریں آپ خود بھی آئیں جو المبارک کے نور برساتے لمحوں کے اندر اپنی اولادوں کو ساتھ لے کر آئیں اور ان کو دین کی راہوں کا مسافر بنائیں اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر بنائے ہمیں اپنی اولادوں کی دین کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر ان الحمد رب العالم